بسم الرحمن اللہ محمد علیہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام واٹس ایپ اور باقی تمام شاہ اور باقی تمام سامعین السلام ادبت اور سعدات نامینہ فضائ الحبیۃنوان کا درخت نمبر پانچ جن حدیث نمبر بارہ پہ حدیث نمبر پندرہ تک وہ مختصر مختصر حدیث ہے جو تجمہ تی فرما تنچن دی شویت پہ حدیث گامہ امیر کا بیس حجہ میدان فحافظ ہے مولانا مام رضاء کے نانا قلم تو مولا امام رضا سے بھی سلمت کہ قال کالہ رسول اللہ, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چشمِ بارہویں حدیث پر چشم رسوم صلی اللہ علیہ وسلم فحافظ کا سلمت رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرمایہ من اقلۃ تام اولاد جو شخص میرے اولاد کے ساتھ کھانا کھائے عزت و احترام کے نگاہ سے دیکھتے ہوئے اپنے لے فخر مواد سمجھتے ہوئے تو حرم اللہ جسد وال تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کے آگ پر حرام کرے گا جو شخص میرے اولاد کے ساتھ کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ اس نے بولنے مذہب میں بدارش یہ سماتا ہے اولاد کو گرمی ہاں وہ اس کو دعوت دے دیں اور اس کے ساتھ ایک پیر پر ایک دستخان پر بیٹھ کے ساتھ کھانے کھائیں اور اس طرح ان کے تعظیم مقصد ہو آپ کا ان کے ساتھ کھانا کھانا ان کو کھانا کھلانا تعظیم کی نیت سے ان سے محبت عقیدت کے بنیاد پر ہو تو اس کے اتنا زیادہ ثواب فرمایا کہ اللہ تعالی حرام فرماتا ہے اس کے جسم کو جہنم کے آگ پہ یعنی من نہ جو شاد کھائے تعام کھانا اولاد میر اولاد کے ساتھ یعنی شادات علامۂ اہل ہاں جی کے ساتھ اولاد اہلمۂ کے ساتھ تو حلم اللہ حرام کرا دیتا اللہ تعالیٰ اس کے جسم و عل جہنم کے آگ پہ تو کتنی بڑی ہے آل محمد کے ہیں اس طرح مختلف طرقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آل محمد سے محبت محدت کی فضائل بین کریں تیرویں حدیث پھر محمد علیہ وسلم فرما رہے قالق علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی و علی ان الحسن والحسین حسین بے شک حسن اور حسین بین اولاد میرے تمام اولادوں کے درمیان میں سے کل بدر بین النجوم یہ چاند کے مثال ہے باقی تمام ستاروں کے بیچ میں جس طرح باقی تمام ستاروں کے بیچ چاند جتنا روشن ہے چمکتا دمکتا ہے خوبصورت ہے نور دیتا ہے اسی طرح میرے یہ دو بے نورش جو ہے میرے تمام اولادوں میں <سلام> سے یہ دو چاند چودہیں کی چاند کی طرح ہے یہ بھی ان حشیوں کی فضلت بیان کرنا چاہ ہیں ان کا اللہ اور اللہ کے نبی کے درگاہ میں اللہ اور اللہ کے نبی ان حرشیوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کس عظمت سے دیکھتے ہیں کس تعظیم اور حرمت سے دیکھتے ہیں کہ ان کو چودھویں کی چاند سے تجویز دے رہے ہیں باقی تمام اولادوں کو ہاں جی ستاروں سے ترجیح دے رہے ہیں تو یہ بھی ان عظیم دو حشیوں کی بہت بڑی فضلت مولالی سے خطاب کر کے رسل اللہ فرما رہے ہیں چودویں حدیثت میں آپ فرما رہے ہیں کہ پھر امام رضا علیہ السلام فرمایا کال قالیہ صلی اللہ صلی اللّہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل صبابً و ہر سبب اور نسب یعنی سببی رشتہ جیسے ماں کی طرف سے آنے والے رشتوں کو سببی رشتہ بلتے ہیں نسب باپ کی طرف سے آنے والے رشتوں کو نسبی رشتہ بلتے ہیں متیں ہر سببی اور نصبی رشتے یعنی کہتے و ٹوٹ جاتی ہیں منقاتیں ہو جاتی ہیں ہاں جی ایوم القیامت قیامت کے دن اللہ نصبی و صب سوائے میرے نصبی و صبی رشتوں کے ان کا کل قیامت میں مجھ سے رشتہ نہیں ٹوٹے گا یعنی البتہ ان میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ہاں جی رسول اللہ پر ایمان لایا جن اسلام کے اندر داخل ہوا ہے ان کو رسول اللہ سے جو جو رشتہ ہے ان کو فائدہ دے گا کل قیامت میں نہیں ٹوٹے گا کیونکہ رسول اللہ کی برکت سے انہیں جو ہے بحث میں جگہ مل سکتی ہے اس کے طرف اشارہ کیونکہ قیامت کے دن میں جب یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا تو لیکن قیامت میں انہیں رسول اللہ کی مائیت نصیب ہوگی تو یہ بھی اہلبیت علیہ وسلام کی فضلت ہے کہ ہر رشتہ قیامت میں ٹوٹ جاتا ہے لیکن علیہ نبی فرما میرا رشتہ جو ہے نہیں ٹوٹے گا پندرہویں حدیث میں فرماتے ہیں یہ بھی ممرض علیہ السلام سے نقل لے ممرض فرماتے ہیں قالق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام ہیں یا فرون یوم القیامت الَیہ فاطمہ ہر ماں باپ کل قیامت میں اپنے اولادوں کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے اولادون سے بھاگتے ہیں وہ ماں باپ سے بھاگتے ہیں قیامت کے دن یوم القیامۃ العلیٰ فاطمہ علیہم صلاحت وسلام شوا علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرہ السّلام اللّہ علیہ ان دو ہنستیوں کے علاوہ خیر فرماتے ہیں باقی سب جو ہیں اپنے مام باپ اپنے اولادوں سے بھاگ جائیں گے لیکن یہ دو ہستیاں نہیں بھاگیں گے بلکہ یقین ان, ان کے اولادیں ان کی طرف روح کریں گے اور یہ اپنے اولادوں کو اپنے دامن میں لے لیں گے اپنی شبھاتے شبہات سے ان سب کو جو ہے ہاں جی اللہ کے حضور میں اپنے شفاعت فرمائیں گے ان کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا یہ عظیم ہستیاں تو اس طرح یہ خاص خاص امتیازات ہیں میرا جان محمد عالم محمد کا اسلام کے اندر اللہ کے نبی کے درگاہ میں اللہ کے حضور میں تو ہمیں ان عادیث کا معنیٰ معفوں میں سمجھ کر ہمارے دور میں بھی جو اولاد رسول ہیں شادات کرام ہیں ہمیں ان میں ان کا ہر اسی رسول اللہ کے محبت میں ہاں جی اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے تو ان کی اولادوں سے طاقت آنے والے ان سے بھی ہمیں اسے رسول کی محبت میں ان سے محبت کریں ان کا احترام کے ان کا تعظیم کریں تو ہمیں یہ سارے ثوابات جو یہاں نقل ہوا ہے وہ ہمیں مل جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہاں جی اور یہ سب ہمارے لیے ہاں جی کیونکہ رسول اللہ سے محبت سچی محبت لا لہٰ آپ کو ان کی محبت و محبت پہ آپ کو مجبور کرے گا اگر رسول اللہ سے سچی محبت ہو یہ نہیں ہو سکتا ان کے اولادوں سے انسان دشمنی کرے لیکن اگر رسول اللہ سے سچی محبت محدت نہ ہو تو یہ ممکن ہے ان کے اولادوں سے دشمنی کرے تو جو لوگ محمد کے دشمن ہیں ان کے اولادوں کے دشمن ہیں ان کے اولادوں سے انہیں نفرت ہے بہت زیادہ ہے آج بھی اگر ان کے اولادوں سے ہیں تو انہیں اپنے دامن اپنی میں اپنے غربان میں جا دیکھیں اپنے قلب کو امتحان لے لیں آزمائش لے لیں ہاں جی اپنے کردار رفتار گفتار علیہ رسول کے ساتھ اور نے اعمال کی اصلاح کریں اور آل محمد سے کسی میں دشمنی نہ کریں ہاں جی جو کا احترام اپنی جگہ پر مسلام میں ہمیں ہر ممکن ہے جو ہمارے دور میں بھی اولاد رسول نے ان کا احترام کریں اور وحشی دنیا میں بہت سے ایسے جگہیں جہاں آل محمد کے اولاد آ جاتے ہیں ان کے عالم بھی آ جاتے ہیں ان کو خطبہ نہیں دیتے ہیں، ان کو مجل محراب نہیں دیتے ہیں. متنوع جگہ ایسے بھی ہیں جہاں آپ اور میرے پیرے بزرگوار تک بھی تشریف لے جائیں اور بڑے بڑے ممتاز علماء بھی تشریف لے جائیں ان تک کو بھی جو ہے وہاں پر جگہ نہیں دیتے میرا منبر نہیں دیتے ان لوگوں کو جو ہے سوچنا چاہیے ان حدیث کی روشنی میں کہ کل قیامت میں اللہ کے نبی کو وہ کیا جاب دیں گے ہاں جی ہاں اللہ کے نبی ان حادث یہ ہیں حادیث جو میر کبھی سجا میدانی اور خود اسی خاندان سے تھے اس لیے اپنی خاندان کی فضلتوں کو ہمیں خوب انداز میں جہاں دوسرے طریقت کے احکامات کو کے نس کی تعلیمات کو اخلاق کے تعلیمات کو تمام عبادتوں کے ثوابات کو اپنے مختلف طرقوں سے ہم تک پہنچایا یہ عظیم جو ہے جو اللہ نے اجر رسالت میں قرار دیا ہے آئے مودعت کے روشنی میں اس پر بھی امیر کا نے سب سے زیادہ احادیث ہمیں نقل کیا ہے امیر کا نے جو ہے ہاں جی آپ کی کم از کم پانچ سو سے زائد احادیث آپ نے اہلوید کے بارے میں نقل فرمایا اور وہ سب ہم تک پہنچے ہوئے لازمین احادیث کے معنی مفہوم پر غور کرنے چاہیے اور اپنے اخلاق محمد اور ان کے اولادوں کے ساتھ ہمیں اپنے اخلاق کے اندر رفتار گفتار ہر چیز کے اصلاح کرنے چاہے ان کسی طرح سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو محمد عالم محمد سے ان کے دامن سے متمنگ رہنے کے متمسک رہنے کے آتا فرمائے اور ان تمام تعلیمات جو حاجیز کے روشنی میں ہم تک اور آیت کے روشنی میں ان پر اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیعاتہ ہوما اور دنیا میں بھی ہمیں محمد عالم محمد کے چاہنے والا قرار دے اور کل خیمن میں بھی پروان نگارا ان کے ساتھ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو مشہور حرما رب العالمی